شدید انہیں زبردست قوت والے فرشتے یعنی جبرائیل نے سکھایا ہے جبرائیل علیہ السلام کو وہ تعلیمات اللہ سے ملتی تھیں اور جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتے تھے آیت میں شدید القوا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام ہیں جیسا کہ صورت التکویر ایاۃ 19 20 میں آیا ہے انھو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذل عرش مकीन یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے اور وہ فرشتہ بڑا ہی صاحب اقل و دانش اور صاحب رائے ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے بعد آسمان میں اپنی جگہ پر لوٹ گیا بعض لوگوں نے فستوا کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی شکل میں آیا دہیا کلبی کی شکل میں نہیں جن کی شکل میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا حافظ ابن کثیر نے فستوا وب الفقل اعلیٰ کا معنی حسن مجاہد اور ربی بن انس سے یہ نقل کیا ہے کہ جبرائیل افق کی بلندیوں میں ظاہر ہوئے